محترم صدر اجلاس اسٹیج کی زینت بنے علماء کردان شین خواتین اسلام ایمان اور عمل کے عنوان سے یہ اجلاس مناسب ہے تو اسی مناسبت سے میں نے رسول کی وہ آیت ہلاوت کی ہے جس میں ایمان اور عمل کا تذکر اللہ تباہ نے کیا ہے اس آیت کی روشنی میں میں مومن کی عملی زندگی کے سلسلے میں عمل کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يعمل من الصالحات جو شخص نیک امال کرے حال میں کہ وہ مومن ہو دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان ضروری ہے وہ صرف ایمان ہو عمل نہ ہو تو بھی غلط ہے یہ عمل ہو اور ایمان کے بغیر ہو تو بھی غلط ایمان بھی چاہیے اور ایمان کے ساتھ عمل بھی چاہیے عقیدہ بھی چاہیے عقیدے کے ساتھ عمل بھی چاہیے اس لیے پرانی مجید نے بیشتر مقامات پر ایمان اور عمل کو ملا کر ذکر کیا آپ کتنی جگہ نہیں پڑھتے مغرب کی نماز میں بھی آپ نے عائد سنی ان الدین اہم امین السوالحاس ایمان اور عمل کا بڑا گہرا رشتہ ہے عمل کیا ہے عمل ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے ہم جو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑا کرتے ہیں اس کا ثبوت ہے عمل عمل اس بات کا ثبوت اور اس بات کا پروف ہے کہ ہم مومن ہیں اور دل سے ہم اللہ کو مانتے ہیں عمل نہ ہو سو ہمارے سارے دعوے جھوٹے اشد اللہ, اللہ وشد محمد رسول اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اگر عمل ہماری زندگی میں نہ ہو ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ایسے دعوے بھی جھوٹے ہوں گے اگر ہماری زندگی میں عمل نہ ہو یہ تو نفاق ہے وہ تو منافق ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے نشد انک کا رسول اللہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آتے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اتنا ہی نہیں کھا کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ کے قسم ہم مامن ہے اللہ کی قسم ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی قسم ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کسمے کھا کھا کے کہتے لیکن قرآن نے ان کو قازب کہا جھوٹا کہا اس لیے کہ انہوں نے زبانی دعوے کیے اور اپنی عملی زندگی سے ایسا پروف نہیں پیش کیا ثبوت نہیں پیش کیا اپنے مومن ہونے کے مسلمان ہونے کا اسی لیے جہاں بھی عمل کی بات آتی تو آپ دیکھیں گے منافقین سیرت پڑی ہے آپ عمل کی جہاں بھی بات آئے منافطین پیچھے ہٹیں گے نماز میں شریک ہی نہیں ہوں گے اور اگر سزا کے ڈر سے شریک بھی ہو جاتے تو کیسے شریک ہوتے خصال قرآن کہتا ہے اللہ نماز کو آتے ہیں بڑی سستی سے آتے ہیں بڑی کاہلی سے آتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیسی نماز پڑھتے اللہ خلیلہ فراج نہیں کرتے پڑھتے نہیں ذکر و ادکار نہیں کرتے تھوڑا بہت ذکر کر لیا یہ منافق کی پہچان ہے عمل میں سستی کرنا عمل میں کوتاہی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اجتماعی معاملے میں مشورہ کرتے مشورے سے بھی دور بھاگتے جہاد کا کوئی بھی موقع آتا جھوٹے آزار پیش کرنے لگتے اللہ کے نبی ہم جہاد میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے گھر میں بیوی بھی مارے گھر میں بچے بھی مارے فلاں فلاں یہ دیکھو منافق ہے یہ منافق کی پہچان ہے یہ نفاق کی پہچان ہے کہ صرف زبانی دعوے ہو حمل سے زندگی خالی ہو منافق ہے ایسا شخص اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں جس شخص کی عملی زندگی میں مضبوطی ہو اس کو آپ نے نفاق سے برات کا مشدہ سنایا جو شخص اپنی عملی زندگی میں پکا ہو مضبوط ہو وہ مناسب نہیں ہو سکتا کہتے اللہ کے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا جو شخص چالیس نمازیں پڑھے چالیس نمازیں تقبیر تحریمہ کی پابندی چالیس دن کی نمازیں افغان چالیس دن کی نمازیں تقبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے ہر نماز تقبیر اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بت لو بہسان جوشر چالیس دن کی نماز تقبیر تاریمہ کی پابندی کے ساتھ پڑے اس طرح کی ایک نماز بھی سکبیر تہریما کے بغیر نہ چھوٹے اس کی تو ایسے شخص کے لیے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں ایسا شخص دو چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے ایک تو براتم من مینا برا آسم مینا نفاق آپ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے یہ منافق نہیں ہو سکتا اور پھر جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک پیمانہ دینا چاہ رہے ہیں اگر میں اور آپ ہمارا آپ یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں نپاط ہے کہ نہیں ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ شاید زندگی میں کبھی ہم نے اپنی عملی زندگی میں نفاق کے تعلق سے خوف کھایا ہو. ہم بڑے مطمئن ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں ہمارے ایمان پر اور ہمارے عمل پر بڑے مطمئن ہیں اور یہ حضرت ہمارے فاروق ہیں رضی اللہ عنہ حضرت حضیفہ کے پاس جا کے پوچھا کرتے تھے حضرت حضیفہ ایمان کو ربی کریم صلی اللہ نے منافقوں کے نام بتایا تھا. حضرت عمر حضرت حزیفہ کے پاس جا کے پوچھا کرتے ہیں حزیفہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو ہر آن اور ہر لمحہ نفاذ سے ڈرتے رہنا چاہیے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں منافقانہ روش تو میری زندگی میں نہیں آ رہی اور اس کے لیے ایک پیمانہ اللہ کے لیے بھی ہمیں اس حدیث میں دے رہے ہیں کہ چالیس دن کی نمازیں تقبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی پابندی کر کے دیکھ لو اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں چالیس دن کی نمازیں تقبیر تعلیمہ کے ساتھ پڑھنے میں تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے اندر نفاق نہیں ہے اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے معیار آپ تو یہ اس بات کا کی علامت ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں نفاق ضرور ہے نصل اللہ مطلب بھائیو عمل یہ مقصد تخلیق ہے مقصد زندگی ہے اللہ سبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے انسانوں کو جو پیدا کی عمل کرنے کے لئے پیدا کیا ہے قرآن نے کہا سبارک اللذی بیدہی الملک وہو علی کل شئی قدیح الذي خلق الموت والعیات لیبلوکم ایوکم احتمو عمل وہی اللہ جس نے کہ مات و حیات پیدا کی موت پیدا کی زندگی بنوئی زندگی پیدا کی, زندگی پیدا کی تمہیں زندگی اچانک کیوں لیا بلو حکم ائم احسن و عملہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تمہیں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے عمل یا آت پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمل مقصد زندگی ہے. جس شخص کی زندگی میں عمل ہو وہ شخص مقصد زندگی سے آسنا اور جس شخص کی زندگی میں عمل نہ ہو وہ شخص مقصد زندگی سے نہ آسنا اور اس سے اہم بات اس میں یہ بتائی گئی اللہ تعالی نے یہ فرمایا لیبلواکم ایوکم احسن عمل اللہ تعالی نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ لیبلواکم ایوکم اکثر عمل ہے تم میں کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کہا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا مطلب کیا ہے عمل تھوڑا ہو صحیح اچھا ہونا چاہیے عمل تھوڑا ہو اچھا ہو یہ بہتر ہے اس عمل سے جو بے شمار اور مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو مگر اخلاص نہ ہو دکھاوا ہو ریاکاری ہو اتفاع سنت نہ ہو اس میں اللہ کا خوف نہ ہو اس میں اللہ کی محبت نہ ہو اس میں ایسے عمل کے مقابلے میں تھوڑا سا عمل مگر پورے شرائط کی پابندی کے ساتھ حسنِ عمل یہ بہت بڑی چیز ہے آج اس کی بڑی ضرورت ہے آج کثرت عمل تو بہت ساروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بڑے نمازی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن حسن عمل جن کے اندر اخلاص ہو اللہ تعالی کی محبت ہو اللہ کا خوف ہو عبادت کرتے ہوئے حسن عمل کی بڑی کمی ہے اور حقیقی مانوں میں عمل کی اصل قیمت یہی اخلاص ہے یہی خلوص ہے میں سے کسی کا قول ہے وہ کہا کرتے تھے ما فضلہم ابو, بکر بکثرت ولا ابو بکر کا رضی اللہ عن اور سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا کہا یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے تھے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہو حضرت ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں لیکن ابو بکر کی وہ خصوصیت کیا ہے کہ جس نے انہیں ابو بکر بنا دیا صدیق بنا دیا یہ وہی فوٹ ایمان ہے فوٹ یقین ہے عمل کے پیچھے جو خلوص کار فرما ہوتا ہے جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو یقین کار فرما ہوتا ہے مشاہدے کی جو کیفیت کا فرما ہوتی ہے ان تمام باتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس مقام پر فائز تھے اس مقام پر کوئی اور پہنچا ہوا نہ تھا حضرات صحابہ اکرام اضبال اللہ علی اجمعین میں تھے تو محترم بھائی حسن عمل یہ بہت بڑی چیز ہے تھوڑا عمل کرو مگر اچھا کرو اچھا کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و خلوص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ قرآن نے کہا امن ہوا قوانا مومن جو ہے نماز پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کے دل میں رحمت الہی کی امید بھی ہوتی ہے رحمت الہی کا وہ اور بھی ہوتا ہے اور خوف الہی سے لرزا و ترسہ بھی ہوتا ہے جنت کا شوق بھی اور جہنم کا ڈر بھی جو اس کے دل میں ہوتا ہے شوق اور محبت اور خوف اور محبت دونوں ملی جلی کیفیتوں میں مومن جو ہے عبادتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں جا جاتا ہے آمار بہت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ال ایمان و بضع و شعبہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں 70 پر تین سے زائد ایمان کی خصلتیں اولھا قول لا اله اللہ سب سے افضل خصلت لا اله الا اللہ کہنا ہے ادناها اماتۃ الاذى اور ایمان کی سب سے کم تر اور ادنا ترین خصلت جو ہے راستے سے تقلیف دہ چیز کا ہٹانا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی صفات بہت ہیں ایمان کے اوصاف بہت ہیں ایمان کے شعبے بہت ہیں ایمان کی خسلتیں بہت ہیں عمل کرتے ہوئے ہمیں ان متعدد خصلتوں میں جو ترجیحات شریعت نے رکھی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ سارے امال ساری نیکیاں ایک روتبے اور ایک درجے کی نہیں بعض اعمال ایک عمل دوسرے عمل سے افضل ہوتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی سے افضل ہوتی ہے موقع محل کے اعتبار سے وقت اور حالات کے اعتبار سے حالات جس نیکی کا تقاضا کرتے ہیں اس نیکی کو مقدم رکھنا چاہیے سر جی ہوں بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کو جانا چاہتا ہوں جہاد وہ فرض آئے نا اس وقت ہر شخص جہاد کرنا فرض لے کے جہاد پہ اگر کوئی نہیں نکلتا تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے صحابی نے آگے کہا اللہ ابھی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کے شریف ہونا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ اپنے والدین کے اکلوتے لڑکے ہیں اور ان کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے یہ اگر جہاد پہ نکل جائیں گے تو ان کے والدین بے سہارا ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا یہ شوق جہاد اپنی جگہ درست والد تمہارے والدین زندہ ہیں کہا کہ ہاں زندہ ہے کہاں پفی ماں سجائے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو ان کی خدمت ہی جو ہے تمہارا جہاد ہے یہاں دیکھو دو نیکی ہیں ایک جہاد ایک والدین کی خدمت یہاں حالات اور موقع محل کے اعتبار سے چونکہ اس صحافی کے والدین کے لیے کوئی دوسری اولاد نہ تھی جو ان کی خدمت کرتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے پر جانے کی بجائے والدین کی خدمت کو ترجیح دی ان ترجیحات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے دیکھو مسلمانوں میں گھر میں باپ بیمار ہے فریش ہے بستر پہ لیٹا ہوا ہے گھر میں فقر و فاقہ ہے غربت ہے جماعت میں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں اب اس کی شریف کو سامنے رکھ کر دیکھیے آپ ہماری شریعت نے سبحان اللہ کیسے توازن رکھا ہے زندگی میں عمل کرتے ہوئے ترجیحات کا خیال رکھنا کہ کس وقت کون سا عمل زیادہ افضل ہوگا آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے مہمان جس وقت آیا ہے تو سب سے افضل عمل مہمان نوازی گھر میں مہمان بیٹھا ہے گھر میں مہمان کو بیٹھا کہ آپ نفل پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو شریعت بھی آپ کے اس طرز عمل کو درست نہیں سمجھے گی مہمان آیا ہے یہ وقت مہمان نوازی کا اس وقت مہمان نوازی کرو مہمان سے اچھی گفتگو کرو میٹھی گفتگو کرو تاکہ مہمان تا کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ جو اس کی آمد سے تنگل ہوئے ہیں تو محترم بھائیوں اس بات کا بھی خیال رکھنا حضر صاحب نبی کریم صلی اللہ وسلم کے کتنی حدیثیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کر وسلم ہری کو اس کے اپنے حالات کے پیش نظر افضل عمل کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے تو لہٰذا ان ترجیحات کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے جس طرح عمال کے مراتب ہیں عمال کے درجات ہیں نیکیوں کے مراتب ہیں اسی طرح سے قرآن نے عمل کرنے والوں کے بھی تین مراتب ذکر کی ہیں عمل کرنے والے بھی سب ایک درجہ اور ایک رجبے کے نہیں ہوتے ہیں قرآن نے بنیادی طور پر سین تختیمیں کی ہیں قرآن نے کہا ثم عورثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفس ومنهم مقتصش <تصفح> ومنهم سابق بالخیرات فی الخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الكبیر کہا کہ اللہ کے بندے تین قسم کے ہیں اپنی عملی زندگی میں عمل کے اعتبار سے انسان مسلمان تین قسم کے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہے جو قصور وار ہے جو فرائض جو واجبات شریعت نے عائد کیے ہیں ان کو کماق کو اپناتا نہیں واجبات میں تقسیم کرتا ہے فرائض میں تقسیم کرتا ہے دوسرا طبقہ پرانے کا مختصر دوسرا طبقہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرائض کے پابند ہوتے ہیں واجب چیزوں کے پابند ہوتے ہیں وہ سننا نوافل کے پابند نہیں ہوتے ہیں. تیسرا طبقہ ہے کہ تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہر نئے کام میں سبقت کرنے والے فرائض کے ساتھ سنتوں کی پابندی سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی دنیا میں امن کے اعتبار سے یہ تین تقسیمیں ہیں ایک تو قصور وار ایک تو صرف فرائض کی پابندی کرنے والا اور ایک تیسرا فرائض کے ساتھ سنن و نواسل کی پابندی کرنے والا ان تین تقسیموں یہ دنیا میں جیسی تین تقسیمیں ہیں آخرت میں بھی یہی تین تقسیمیں ہوں گی پرانے کا مقرر کل قیامت کے روز جو مختصر ہیں فرائض کے پابند ہیں ان کا نام اماز دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو قصوروار ہیں کوتا ہی کرنے والے ہیں انہیں ان کا نام اماز دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو تیسرا طبقہ جو اللہ کی توفیق سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ان کے بارے میں قرآن کا وسطاً اور رہے سابقین جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ان کے ہاتھ میں تو اتنا مرا اعزاز آئے گا کہ اولا المقربون مکر اللہ تبار کو تعالیٰ کا تقرر حاصل ہوگا اللہ کے مقرر بندی ہوں گی عمل کے سلسلے میں شریعت نے ایک تعلیم ہمیں اور آپ کو یہ بھی دی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وقتی جوش اور وقتی جذبے کے تحت نہیں ہونا چاہیے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں عمل تھوڑا ہی صحیح مداومت ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے اس پر احب العمن اللہ ادب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے سے محبوب نیکی وہ ہے کہ جس نیکی پر پابندی کی جائے کے ساتھ جو نیکی کی کے کے کہ سے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ؟ آپ حدیث پڑھیں گے صلی اللہ, علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ و جمعین کو ایک, ایک نے ابھارا کرتے اور کہتے زندگی میں اس نیکی کی پابندی کرنا حضرت کی مشہور حدیث ہے آپ نے حضرت سے خطاب کر کے کہا یا حب مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے فلا تدعن دبر كل صلاة لن تقول ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك کہا کہ معاذ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولو ربی اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ خوشنی عبادت میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے سلسلے میں تیری شکر گزاری کرنے کے سلسلے میں اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما دعا کا ترجمان اللہ کے بھی وصیت کر رہے ہیں حضرت معاذ کو کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا دیکھو چھوٹا سا ذکر نبی کی وسیعت ہے کہ اس کو اس کی پابندی کرنا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی اہمیت کو بتانے کے لیے مقدمہ کیسے باندھا حضرت سے کہا وہ مجھے تم بے انتہا محبت ہے لہٰذا اس سرف محبت میں میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں اس دعا کی پابندی کرنا نمازوں کے بعد حضرت مواد زندگی بھر پابندی کرتے رہے پھر وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہے اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہے یہ سلسلہ چل پڑا باقی باقاعدہ حضرت معاذ نے بھی جیسے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا انی او حفاظ مجھے تم سے محبت ہے بالکل ویسے حضرت معاذ نے اپنے شاگرد سے کہا انی او مجھے تم سے محبت ہے نماز کے بعد یہ دعا پر نماز چھوڑو ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد سے ہی سیکھا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس حدیث کا آپ تفصیل اللہ رشید رضا رحیمہ اللہ کی تفسیر ہے اللہ رشید رضا رحمہ اللہ تک یہ صنعت کون ہے ان کے استاد نے ان سے کہا ان الرشید میں تجھے محبت کرتا ہوں لہذا ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا چھوڑو۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے یہ محدین کی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو بتانے کے لیے حضرت سے خطاب کیا کو کہہ کر وہی سلسلہ محدثین میں چل پڑا تسلسل کے ساتھ یہ حدیث جو ہے اسی طرح تو اسے کہنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل پر مداح مت ہونی نیکی چھوٹی کیوں نہ ہوئی آ کسی نیکی کو عقی مت سمجھو بولو انسر کا مت سمجھو بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی کیوں نہ ہو تو عمل کرنا عمل پر مداحمت کرنا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے غنیمت جاننا یہاں میں لاز... نیکیوں کو غنیمت جاننے کی بات آئی ہے وہ واقعہ سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں جو میں نے کسی خطبے میں سنایا ہے اس لیے کہ ہمارے بہت سارے باہر کے بھی موجود ہیں کہ آپ کو کہاں تک لے, لے کر چلی جاتی ہے انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو جاتی ہے مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک ڈاکٹر برہمن ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اسلام لائے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ قبول اسلام کا سبب کیا ہے کی کی کی یعنی کس کی بنیاد پر آپ نے اسلام قبول کیا کون سی خوبی اسلام کی پسند آئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے ایک مسلمان دوست کا چھوٹا سا عمل میرے ایک مسلمان دوست کی چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی میں نے کہا کیا نیکی ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے ایک مسلمان دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹو ویلر میں راستے میں ایک جگہ کہ گاڑی روکا میں نے گاڑی روکا دی فوراً اترا اور اتر کر راستے میں ایک نوکی کا پتھر پڑا ہوا تھا اٹھا کر پھینک دیا اس نے اور آگے بیٹھ گیا میں نے کہا اس لیے روکا ہے پتھر اٹھا کر پھینکنے کے لیے روکا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں اس کا سخت برہم ہوں میں نے کہا کہ یہ تو منسپلٹی کے لوگوں کے کرنے کا کام ہے تم نے اس کے لیے چلتی گاڑی میں نے نے اس دوست کہا یہ میرے سوچنے کا انداز ہے کہ یہ منسپالٹی کے کرنے کا کام ہے مگر ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ راستے میں بعد میں آنے والوں کو کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی ہو کانٹا ہو کانس ہو پتھر ہو اس کو ہٹا کر گزرو اگر تم مومن ہو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہمارے نبی کی سنت اس پر میں نے عمل کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا اس ایک جملے کو سن کر اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا میرے دل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے میں نے سیرت پڑھی ہو سیرت پڑھیوں مسلمان ہو گیا کہنا یہ میں اسلام بھائی بھائیو کسی نیکی کو حقیقت سنگھ لو وہ چھوٹی سی نیکی لیکن یہ شخص کی کا ذریعہ بن گئی انجان کے اعتبار سے ہونے کی کتنے بڑی ہو گئی اس نے کمی نیکی کو حقیر مستمجھنا ہر نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا یہ مومن کے صفت ہوتی ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہورتی تھے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اوصانی خلیدی صلی اللہ علیہ وسلم بسلاہ لَا دَعُونَ حَتَّامُ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی میں حیا جب تک زندگی باتی ہے ان تین باتوں پر عمل کرتا رہوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ تین باتیں کیا ہیں سب سے پہلے رکھنے کی, کی, کی. ایام بیس کے روزے یعنی عربی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ جنہیں ائیا میں بیس کے روزے کہا جاتا ہے یہ تین روزے او سومی سلا سے وشر کی نماز پڑھ کر سونا سونے سے پہلے وطر پڑھنا کسی دن تحجد پڑھنے کا ارادہ نہیں رات میں تو وطر کی نماز کو مؤخر کر کے سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا اور تیسری چیز پہ تو آ چاچ کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد پڑی جاتی ہے سورج نکلنے کے بعد سے سورج چڑھنے تک پڑی جاتی ہے جسے اشراق بھی کہتے ہیں چاچ بھی کہتے ہیں راجیہ کال کی مطابق دونوں ایک کے دو, دو الگ, الگ نام ہے تین باتوں کی اللہ کے بھی مجھے وسیع کی حضرت ابو ابوارا کہ میں زندگی کی آخری تک ان پر عمل کرتا رہا ہوں کہنا یہی محترم بھائیو میری اور آپ کی زندگی میں ایسی کچھ نیکیاں رہنا کہ جو نیکیاں کبھی نہ چھوٹی ہو ہم سے ہر حال میں ہم کبھی نہ چھوٹی ہو خوشی ہو غم ہو غربت ہو دولت ہو کبھی نہ چھوٹی ہو ایسی کچھ نیکیاں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے حسبی فاطمی آپ جانتے ہیں سونے سے پہلے تیس مرتبہ سبحان اللہ تیس پر تین مرسب مرس اللہ پہلے کی تیسر چار سکھایا حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے بڑی پابندی کرتے تھے حضرت علی ذکر کی ان سے پوچھا گیا کہ, کہ جس دن آپ جانتے جنگ ہوئی تھی ایک جنگ ہوئی تھی جن یہ اس وقت مسلمانوں میں کافی اختلافات ہو گئے تھے حضرت بڑی پریشانی کا موقع تھا حضرت علی سے پوچھا گیا کیا اس رات بھی آپ نے یہ ذکر پڑھا تھا حضرت علی نے کہا اس رات بھی میں کہنا یہ کہ ہماری زندگیوں میں نیکیوں پر مداوت ہونا پابندی سے کسی غریب کو آپ دے رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ دیتے رہنا صدقہ کرنے کو اپنی عادت بنا لینا کوئی بھی نیکی ہو اس پر مداؤمت برتنے کی جو کوشش کرنی چاہیے اور ہماری میری اور آپ کی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور رہنی چاہیے جن نیکیوں کا علم اللہ کے سوا اور ہمارے سوا کسی کو نہ ہو نیکیوں کا علم اللہ کے سوا اور ہمارے سوا کسی کو نہ ہو یہی اخلاص ہے یہی اخلاص کی جو ہے پہچان ہے اور اسی طرح سے عملی زندگی میں انسان جب مضبوط ہوتا ہے عملی زندگی میں انسان جب مضبوط ہوتا ہے تو اسے سے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے انسان چاہے ظاہر اعتبار سے کتنا کمزور کیوں نہ ہو اگر ہماری زندگی میں مضبوط ہے تو اس کا دل مضبوط رہتا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علی کا مشہور جملہ ہے ابن تیمیہ جو کے اشراق کی نماز کی بڑی پابندی کرتے فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے مسجد ہی میں سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھ کے جاتے تھے ابن تیمیہ کہتے تھے کہ یہ جو اشراق کی دو رکعت نماز ہے یہ میرا ناشتہ ہے کہتے تھے میرا ناشتہ ہے کیا مطلب کہ مطلب یہ کہ اگر کسی دن اشراق کی نماز مجھ سے چھوٹ جاتی فجر کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے سورج نکلنے تک بیٹھنا اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنا یہ عمل جس دن مجھ سے چھوٹ جاتا اس دن میں اپنی طبیعت اور اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا جس طرح کہ اگر کوئی انسان ناشتہ نہ کرے تو کیسے کمزوری محسوس کرتا ہے یہ عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ میں کمزوری محسوس کرتا تھا یہ میرا ناشتہ ہے محترم بھائیوں ہماری اور آپ کی عملی زندگیاں یقیناً بے اتدالی کا شکار ہیں ہم اور آپ ہمارا آپ ہم سے بہت سارے یقیناً بدعملی کا شکار ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سدھاریں عملی زندگی کو سدھارنے نہیں میں دنیا اور آخرت میں عزت ہے اور خصوصاً آج کے حالات آج کے ماحول میں آپ جانتے ہیں ہمارا صوبہ اس وقت دن حالات سے گزر رہا ہے یہاں بی جے پی کی حکومت ہے آر ایس ایس کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ابھی ایک بل پاس کرنے والے ہیں گاؤ خوشی وغیرہ کی خلاف میں کہ گائے بیل وغیرہ سب کو کاٹنا جو ہے اس کو قانونی جرم جو ہے قرار دیا جا رہا ہے اس سے یقیناً بہت سارے ہزاروں مسلمانوں کی ہزاروں مسلمانوں کی روزی پہ اس سے جو ہے زر پڑنے والی ہے جس میں خود ایک بڑی تعداد ہماری اپنی جماعت کی بھی ہے ایسے نازک حالات میں دین سے مضبوط جڑ کر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا چ اللہ وبرکہ ہمیں اور آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے آمین باخران الحمد للہ